ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجه الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد والله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا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 مینشانجی میں ہر قسم کی حمد و سنا اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیو ہم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ تفصیل سے سن رہے ہیں رکو جاتے وقت اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ مسئلہ پچھلے دو تین خطبات سے چل رہا ہے, ہے آپ نے صحیح بخاری صحیح مسلم شریف اور دوسری احادیث باری کی باری کتابوں سے کچھ دلائل سماعت فرمائے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر جب امام الانبیاء رکو کے لیے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر جب مدینے والے امام رکو سے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے یہ روایات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کی روایت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کی روایت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے اور دوسری سیاستہ کے حوالے سے یہ بیان ہو چکی ہے پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہمارے وہ بھٹکے ہوئے بھائی وہ تقلید کے چکر میں پھنسے ہوئے ہمارے وہ مسلم بھائی وہ جن دلائل کو پیش کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دلائل تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو وہ احادیث اور وہ روایات ہیں جن میں رقو والے رفع الیدین کا نام و نشان بھی موجود نہیں ان کا رکو والی رفع الیدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان احادیث کو لے کر دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان احادیث سے رکو ولا رفائی ختم ہو گیا یہ رفائی نہ کرنے کی دلیل ہے کئی کہ یہ کہتے ہیں کہ رفائی کرنا بھی ثابت ہے نہ کرنا بھی ثابت ہے کوئی کر لے تب بھی ٹھیک ہے نہ کرے تب بھی ٹھیک ہے نہیں میرے بھائیو وہ روایات جن کو پیش کیا جاتا ہے ایک قسم ان روایات کی ہے جن روایات کا تعلق رقو والی رفول کے ساتھ ہے ہی نہیں صرف ان کو رفائی دین کے مسئلے میں لا کر لوگوں کو بہکا دیا جاتا ہے ان کو پھسلا دیا جاتا ہے پیارے پیغمبر کی اتباع اس کی میں نے مثالیں ایک دو آپ کے سامنے رکھی تھی پھر میں نے کہا دوسری قسم کی وہ روایات ہیں جو ہمارے یہ بھائی پیش کرتے ہیں جو بالکل ضعیف ہیں جن کا امام المبیا محمد الرسول وسلم تک پہنچنا ثابت ہونا وہ آج تک پائے سبوت کو پہنچ نہیں سکا دنیا کے درجنوں محبت نے جن روایات کو ضعیف قرار دیا ہے وہ روایات ہیں جو دلیل نہیں بن سکتی جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی وہ،, وہ احادیث پیش کی جاتی اور ان میں سے بھی جو اکثر روایتیں ہیں بلکہ ساری کی ساری ان روایتوں میں بھی رکو کا لفظ موجود نہیں ہے وہ بھی رکو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ضعیفی ہیں رقو والا لفظ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے اور تیسری قسم میں نے کہا تھا ان روایات کی ہے جن روایتوں کے اندر تحریف کر کے جن کو بدل کر جن کے اندر ڈنڈی مار کر رفول کرنے والی روایتوں کو نہ کرنے والی بنا کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا گیا یہ دھوکہ دہی یہ تحریف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ امت مسلمہ نے اختیار کی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں میں صرف ایک مثال اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسند امام حمیدی یہ ایک حدیث کی کتاب ہے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم ہے امام بخاری کے استاد ہیں امام حمیدی ان کی کتاب ہے مسند حمیدی مارکیٹ کے اندر وہ چھپی ہوئی موجود ہے دنیا کے مکتبوں میں اس کا کلمی نسخہ مخطوطہ مؤلف امام حمیدی کے ہاتھ سے یا ان کے شاگرد کے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ دنیا کے اندر وہ بھی مختلف مکتبوں میں موجود ہے اس کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں یہ حدیث جو پیش کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھاتے ہوئے رفول یہ نہ کرنے کی بھی دلیل موجود ہے اور کوئی رفول یادین نہ کرے تو تب بھی ٹھیک ہے دلیل کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ روایت کے الفاظ سننا میرے بھائیو میں انشاءاللہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح کروں گا انصاف سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا واقع تن یہ محمد اللہ وسلم کا ایسا ہی عمل ثابت ہے انشاءاللہ آسان سے الفاظ میں بتاؤں گا زیادہ دقیق چیزیں انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جن کی میں پہلے ثبوت میں دو روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو سنا چکا ہوں رف الیدین کے ثبوت کے حوالے سے انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے اور یہ روایت ہے مسند حمیدی کے اندر مسند امام حمیدی میں امام حمیدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حد ثانہ سفیان ابن اینا تھا ہمیں یہ حدیث سفیان بن اینا نے سنائی سفیان بن اینا نے یہ روایت اپنے استاد محترم سے بیان کی انہوں نے یہ روایت زہری سے زہری نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور سالم بن عبداللہ بن عمر وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نا ہمارے ہنفی بھائی جس روایت کو تحریف کرنے کے بعد پیش کرتے ہیں میں پہلے ان کے الفاظ سناتا ہوں پھر آپ کو اصل الفاظ جو اصل کتاب کے اندر موجود ہیں اور اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیلیں بھی ان اللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے الفاظ تحریف شدہ روایت کے الفاظ سن لو کہتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفتہ سلاتا مدینے والے امام سرور کونین جب نماز کو شروع کرتے نماز کا افتتاح کرتے نماز کا آغاز کرتے تو رفع یہ دئی ہے حگوا من کے بئی ہے امام المبیا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے و ادا اراد و یر پاؤ را ساہو من رو جب آپ رکو کرنے کا ارادہ کرتے اور جب رکو سے امام و اپنا سر اٹھاتے تو فلا یار پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے ولا بین سجدہ تئینے اور دو سجدوں کے درمیان بھی نہیں اٹھاتے تھے میرے بھائیو یہ ہے وہ حدیث جس کو ہمارے یہ بھائی عدم رفع الیدین رفع الیدین کے مسنون نہ ہونے اس کے منسوخ ہونے اس کے ختم ہو جانے کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ حدیث مصند امام حمیدی کی اصل حدیث نہیں ہے یہ تحریف کے بعد یہ الفاظ بنے پھر غور کرنا الفاظ پر الفاظ سن لو یاد کر لو ان الفاظ کو کہتے ہیں رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سلاتا جب مدینے والے امام نماز کا آغاز کرتے رفا ید ہے حلوہ من کے بئی ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھاتے وا رادا بادام رکو فلا <سلام> یار فاؤ بہنت سیدا فلاں یارفاؤ بلا <سلام> بہنت سیدا جب رکو کا ارادہ کرتے جب رکو سے سر اٹھاتے تو پھر نہیں اٹھاتے تھے اور نہ دو سجدوں کے درمیان میرے بھائیو اس میں جو فلا یارفا کے لفظ ہے نا یہ ادا ارادا یرخا و باداما یارفا سہو من رکو فلا یرفا یہ جو فلاح یارفا کے لفظ ہیں یہ مصنف حمیدی کی حدیث میں نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہے یہ تحریف کرنے والوں نے امام المبیا کی احادیث پر اپنے ہاتھ صاف کر کے اپنے تکلیفی اعمال کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کے اوپر انہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے کہ اس حدیث کے اندر فلا یار کے یہ لفظ اپنے پاس سے ڈال دیے حدیث اس طرح ہے اصل جو مسند حمیدی کے تحریف سے پہلے والے نسخے موجود ہیں دنیا میں اس کا کلمی نسخہ مکتبہ ظاہریہ کے اندر موجود ہے اس کی فوٹو کاپیاں مدینہ مرورہ کے اندر دنیا کے بڑے بڑے مکتبوں میں سندھ کے مکتبے کے اندر موجود ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے اندر کیا لفظ ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رئی تو غور کرنا میرے بھائیو اصل الفاظ اب سنانے لگا ہوں رئی تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینے والے امام کو دیکھا ادھر تحسلا تھا جب آپ نماز شروع کرتے رفا یدہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ارادہ کا اور جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے بادما یورف آؤ رو سہو من رکو اور رکو سے اپنا سر اٹھانے کے بعد بھی فلاں بین تئی نے اور شہیدوں کے درمیان امام المبیا اپنے ہاتھ اٹھایا نہیں کرتے تھے یہ فلاں ولا بلا یار بین بے لفظ یہ تھے کہ امام المبیا دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے نماز کے شروع میں بھی ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع کا ارادہ کرتے پھر بھی اٹھاتے تھے رکوع کے بعد سر اٹھاتے پھر بھی ہاتھ اٹھاتے تھے حدیث یہ ہے اور رکوع کے درمیان رکوع کے سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے لوگوں نے مسلمانوں نے چونکہ ان کے پاس کوئی پکی اتھنٹک سکے بند کوئی دلیل موجود نہیں تھی اپنے تقلیدی عمل کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پیارے پیغمبر کی حدیث پر ہاتھ صاف کرنا اپنے لیے شرد اور ضروری سمجھ لیا حدیث کے اندر تحریف کر کے اس کو اپنے تقلیدی عمل کی دلیل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اگر آپ دیکھنا چاہیں اس کے اصل مخطوطے کے فوٹو اسٹیٹ میرے پاس موجود ہیں انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ کو دکھا سکتا ہوں اس کے الفاظ بھی آپ کو پڑھا سکتا ہوں اور جو تحریف شدہ ہنفی ہمارے بھائیوں کی طرف سے مسند حمیدی کا نسخہ چھپا ہے دنیا میں اس کے اندر تحریف بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں فلا عرفاؤ پیارے پیلمبر کی حدیث کے اندر فلا ایرفاؤں کے الفاظ نہیں ہیں عبداللہ بن عمر نے بیان نہیں کیے مسند حمیدی کے کلمی میں فلا ارفاؤں کے لفظ موجود نہیں ہے ہمارے ہنفی بھائیوں کے چھاپا کھانے سے نکلنے والے باقی نسخوں کے اندر بھی یرفہ کے لفظ موجود نہیں ہیں اور ان کے موجود نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ یہ یہاں پر تحریف ہوئی ہے یہ لفظ اپنے پاس سے ڈالے گئے ہیں بیچ میں حدیث کے حدیث کے لفظ نہیں میرے بھائیوں تین چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس پر غور کرنا پہلی بات امام حمیدی رحمت اللہ رہنے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اپنی مسند میں اس کے متصل عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل بیان فرمایا ہے وہ عمل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جن کے نام پر یہ روایت ہے عمل کیا ہے عبداللہ بن عمر جب لوگوں کو دیکھتے اگر کوئی رفوریہ دین رکو جاتے ہوئے رکو سے سر اٹھاتے نہیں کرتا تھا تو عبداللہ بن عمر پہلے پگمبر کے جلیل القدر سے ہاتھی کینکریاں اٹھا کر اس کو مارا کرتے تھے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا اس عمل کو امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے ابو عبداللہ بن عمر کی اس رفع الیدین کے ثبوت پر روایت کو نقل کرنے کے بعد ان کے عمل کو امام حمیدی نے بیان پروا دیا کہ ان کا عمل بھی پیارے پیغمبر کی حدیث کے کیا ہے موافق ہے حدیث بھی وہ یہی بیان کرتے تھے اور عمل بھی ان کا یہ تھا اگر ان کے سامنے بھی بندہ ایسا نظر آتا انہیں جو رفع الیدین نہیں کرتا تو عبداللہ بن عمر وہ کینکریاں اٹھا کر اس بندے کو مارتے تو کیوں ریسا نہیں کرتا کیوں امام البیا کے طریقے کو اشتہار نہیں کرتا تو گویا امام حمیدی رحمتہ اللہ علیہ عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ کے اس عمل کو اس روایت کے بعد لا کر اس روایت کی تصدیق اس پر تصدیق ثبت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے, لے عبداللہ بن عمر کو غلطی لگ گئی. لگ گئی یہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر بھول گئے انہوں نے یہ رف الدین کی روایت کسی غلطی سے دی کسی کے دماغ میں کوئی ایسا شبہ باقی نہ ہے انہوں نے ساتھ ہی عمل بیان فرما دیا اور عمل کیا بیان فرمایا کہ رف الدین نہ کرنے والوں کو مارا کرتے تھے معلوم ہوا ہے کہ امام حمیدی نے یہ روایت رف الدین کے اس بات میں بیان کی ہے اس کی میں بیان نہیں یہ اس بات کرنے کی دلیل ہے نہ کرنے کی دلیل نہیں ہے ایک ایک دلیل اس کی دوسری دلیل پہلے پہلے زمانوں میں پہلے زمانوں میں یہ, یہ صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں تبا تابعین کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام محمد بن حسن شبانی ابو یوسف کن کے دور میں زفر کے دور میں کوئی بندہ دنیا میں ان سابقہ لوگوں میں سے سابقہ صدیوں میں سے کوئی شخص اس روایت کو جو لوگ رفلیہ دین کے قائل نہیں تھے اللہ کی قسم سابقہ لوگوں میں سے اشناف میں سے ہم بڑے بڑے بزرگوں میں سے کسی نے بھی عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو رف اور کے خلاف دلیل کے طور پر نہ روایت کیا ہے نہ پیش کیا ہے نہ ان کو تصفتہ ہی تھا کہ دنیا کے اندر کی ایسی روایت بھی موجود ہے ٹھیک نہیں ایسی روایت کو کہاں سے پیش کرتے اگر یہ روایت ہوتی امام ابو حنیفہ کا استعمال کرتے امام ابو یوسف اس سے استطلاح کرتے محمد بن حضر شبانی اس کو اپنے اپنے عمل کی دلیل بناتے امام زفر اس کو اپنے عمل کی دلیل بناتے بعد کے حنفی بڑے بڑے, بڑے بزرگ اس سے استطلاح کرتے لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی حنفی بڑے صاف کافاروں کے لوگوں نے کسی کسی حنفی بزرگ نے بھی اس روایت کو اپنی دلیل نہیں بنایا کیوں نہیں بنایا اس روایت کا نام و ساری دنیا میں موجود نہیں تھا کہ یہ تو بعد میں بنی ہے فلا گرفاؤ کا اضافہ بعد میں ہوا ہے اگر ان کے زمانے میں یہ موجود ہوتی تو اس سے بڑی دلیل تو ہونی کوئی نہیں ان کے پاس وہ دلیل بناتے ہیں اپنی کتابوں میں یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ حدیث کے اندر فلاح کا اضافہ کیا گیا ہے پہلے لوگوں کو یہ فلا یرفاؤ والی روایت پہلے لوگوں کے پاس امت کے پاس یہ موجود ہی نہیں تیسری دلیل تیسری دلیل سن لیں یہ امام حمدی رحمت اللہ کی جو مسند ہے نا مسند محدثین کچھ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے سابق سابقہ اپنے اسلاف کی کتابوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ان کی جو زائد روایتیں ہیں نا ان کو اکٹھا کر دیا بعض لوگ محدثین ایسے آئے جنہوں نے صاحب کا لوگوں کی جو کتابیں ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں احادیث درج کرنے کے لیے جو شرائط طے کی تھی ان شرائط پر جو حدیثیں آتی ہیں وہ ان کتابوں میں موجود نہیں انہوں نے ان حادیث کی ایسی حادیث کو جمع کر کے ایک مستقل اعلیٰ کتابیں لکھی یہ زوائد پر کتاب میں لکھنے والے محدثین ان میں امام حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ رہے ہیں ان کی کتاب ہے ان کی کتاب ہے اسی زوائد کے اوپر جس کتاب کا نام ہے وہ آج بھی دنیا کے اندر تمام مقصدوں کے اندر موجود ہے المطالب العالیہ فی زواید المسانیدمانیہ حافظ حجر رحمت اللہ کی نو جلدوں میں محقت آج دنیا عرب سے چھپ کر وہ ہماری مارکیٹ میں بھی پہنچ چکی ہے المطالب العالیہ فی المسانی دی بڑی عمدہ کتاب ہے اس کے اندر مسلمد حمیدی کی ساری حدیثیں موجود ہیں دوسری کتابوں کی بھی موجود ہے مسند حمیدی کی بھی موجود ہے اسی طرح ایک کتاب ہے امام بصری رحمت اللہ کی جس کتاب کا نام ہے اتحاف ال یہ, یہ کتاب بھی اس کتاب کے اندر بھی مسند حمیدی کا سارا نسخہ ساری حدیثیں موجود ہیں ان, ان کتابوں کے اندر جہاں مسنند حمیدی کی ساری روایت آ چکی ہیں ایسی روایت کوئی انہوں نے بیان نہیں کی موجود ہی نہیں ہے کہ جس کی طرف اشارہ بھی کیا ہو کہ کوئی عدم رفائی دین پر دلالت کرنے والی حدیث بھی مسرند حمیدی کے اندر موجود اگر ہوتی مسرند حمیدی میں اگر کوئی رفل یدین نہ کرنے والی دلیل ہوتی تو یہ زوایت پر کتابیں لکھنے والے محدث امام ابن حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ، وہ ضرور اس روایت کو اپنی ان کتابوں کے اندر درج کرتے وہ کبھی نہ اس کو چھوڑ کر جاتے جس طرح انہوں نے باقی ساری روایتیں درج کر دی کسی روایت کو نہیں چھوڑا اس روایت کو بھی کبھی نہ چھوڑتے انہوں نے کیوں نہیں درج کی مسلم میں اس کا نام و نشان موجود نہیں تھا وہ مسند حمیدی کی رویت ہی نہیں تھی وہ تو بعد میں وہ تو بعد میں چلاک لوگوں نے اپنے اپنے امن کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھ صاف کیے ہیں پیارے پیغمبر کی حدیث پر وہ تو موجود ہی نہیں تھی حدیث ایسی کی دنیا میں, دنیا میں دنیا اور دنیا پھر میرے بھائیوں جو مسند حمیدی کا ظاہریہ کا نسخہ مخطوطہ وہ سب سے قدیم سب سے پہلا اور سب سے زیادہ صحیح ترین نسخہ ساری دنیا جس کو مانتی ہے وہ موجود ہے, موجود ہے اس کے اندر آج floor. اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہو کہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں اس حدیث میں الفاظ کے الفاظ موجود نہیں ہے اس میں تو یہ چند ایک دل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس بات پر اور بھی بہت سی دلی ہیں کہ یہ احادیث یہ حدیث تحریف کرنے کے بعد اچھا پھر دیکھو سفیان بن اینا رحمت اللہ علیہ سے اس روایت کو عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو جتنے بھی سکھارا بھی روایت کرنے والے ہیں سب کے سب سب کے سب ایک بندہ بھی ایسا نہیں میرے بھائیوں سفیان بن اینا سے کے شاگرد سفیان بن اینا سے عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو بیان کرنے والوں میں سے کوئی ایک فکر حویٰ ایسا نہیں ہے جس نے عبداللہ بن عمر کی اس روایت کو رفوریہ دین نہ کرنے کے لیے بیان کیا ہو سب کے سب رفردین کے اس بات پر بیان کرتے ہیں یہ اکیلی بہت بڑی دلیل ہے اس حدیث کے اندر تحریف کے ثابت ہونے کے لیے کہ سفیان بن اینا رحمت اللہ علیہ جتنے بھی لوگ اس کے روایت کو بیان کرتے ہیں سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفلی دین کرتے جب رکوع کا ارادہ کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفلی دین کرتے سب کے سب لوگوں نے یہی روایت بیان کی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے فلاح الفاؤ کے الفاظ بیان کیے ہو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ فلاح باؤ کے الفاظ اپنے پاک سے اضافہ کیے ہوئے الفاظ ہے یہ خیالت ہے امام المبیا کی حدیث میں یہ بہت بڑی خیانت ہے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ جو مسلمانوں نے اختیار کی ہے جو مسلمانوں کی سیاح شان نہیں تھا یہ عمل کہ وہ پیارے پیغمبر کی حدیث میں بھی خیانت کرنے سے باز نہیں ہے اللہ اکبر یہ ایک مثال میں نے دی ہے یا اس طرح کی روایتیں ہیں جن روایتوں کو بدل کر ان کو مروڑ کر تحریف کر کے وہ رفور دین کرنے والی روایتوں کو نہ کرنے والی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس بھی نہ رفوی کرنے کے دلائل موجود ہے اللہ اکبر اور یا چوتھی چیز بھی یاد کر لو یا روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں جن روایتوں میں رفلی دین کا ذکر نہیں آیا یا وہ دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جن میں رفوئی دین کرنے کا ذکر کہ دیکھو یہ حدیث ہے اس میں تو کہیں نہیں آیا کہ اللہ کے نبی رکوع گیا تو رفای دین کی رکوع سے اٹھے تو رفای دین کیا تو ثابت ہو گیا کہ رفای دین نہیں بھی کرتے سر بھی سکن بھائی یہ کہاں سے ذکر سے اجمے وجود تو لازم ہی نہیں آتا اور ان میں سے بیشتر روایتیں جن کو پیش کیا جاتا ہے ان میں اور بھی بڑی خریدوں کا ذکر موجود ہے نہیں ہوتا کئی روایتوں میں یہ تقبیر افتتاح کا افتتاح کے وقت رفیع دھیان کا بھی ذکر نہیں ہے تو وہاں بھی نہیں کرنی چاہیے سر وہاں جو ہے نا تشہد کا بھی ذکر نہیں ہے تشہد بھی نماز کے اندر سے ختم ہو گیا کسی چیز کے ذکر نہ ہونے سے اس چیز کا نہ ہونا لازم نہیں آتا یہ سوری دنیا کے اہل اصول کا بزرگوں کا بھی مانا ہوا مسلمہ اصول ہے جس اصول کا کوئی انکار نہیں کر سکتا دنیا میں ہاں پھر کہتے ہیں چلو بھائی ہم نے مان لیا ٹھیک ہے جو آپ بات کہہ رہے ہوئے یہ حدیث ہیں یا تو ان کا رقوب والی نماز کے ساتھ تعلق نہیں اور یا یہ ضعیف روایتیں ہیں یا یہ محرف تحریف شدہ ہیں اور یا ان میں رفین کا ذکر ہی نہیں اچھا پھر تم یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اپنی آخری عمر شریف تک رفر یہ دین کیا اللہ کے نبی نے اپنی آخری عمر شریف تک رفر یہ دین کیا یہ بتاؤ ہمیں دلیل دو بڑا اچھا جاتا ہے اس کو اور میرے بھائی بات سمجھ لینا اس کو انشاءاللہ <س players> میں دلیل دیتا ہوں اس کی ثابت کروں گا کہ پیارے پیغمبر نے آخری عمر شریف تک رفوری دین کیا ہے <سؤال> انشاءاللہ ثابت کروں <سؤال> گا ابھی لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں ہمارے <سؤال> <سؤال> ہنفی بھائی اللہ ان کی حال پر رحم فرمائے <سؤال> وہ بطر کی تیسری رکت میں کنوتے وطر پڑھنے سے پہلے رفردین کرتے ہیں یا نہیں کرتے <سؤال> ہاتھ بانگ کر کھڑے ہوتے ہیں تیسری میں پھر رفل دین کرتے ہیں نیت توڑ کر پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے یا نہیں دیکھا یہ جو رفل کے دہن ہے یہ مدینے والے امام محمد الرسول اللہ سے آخری عمر شریف تک ثابت مجمع مجمع ہو مجمع چکا مجمع ہے یہ رفل کے دہن اس موقع پر اگر صرف اس چیز کو ماننا ہے جو آخری عمر شریف تک ثابت ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو تو اس کی دلیل موجود ہے کہ مدینے والے امام آخری عمر شریف تک وہ وہ وطر کی تیسری رکعت میں ان کے وطر پڑنے سے پہلے رفری دہن کرتے تھے اگر کوئی ایسی دلیل ہے تو پیش کریں ہمیں ہم آپ کو انشاءاللہ انعام بھی دیں گے اپنا استاد بھی مانیں گے آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے اللہ کے فضل سے ایسی کوئی روایت دنیا میں پیش کرنے والا پیدا پیدا ہی نہیں ہوا کہ پیارے پیغمبر آخری عمر شریف تک یہ وطر کی تیسری رکعت میں وہ رفری دہن کیا کرتے تھے جب وہ ثابت نہیں ہوا آخری عمر شریف تک یہ ثابت نہ ہونے کی وجہ سے تم نے اس رف و دین کو چھوڑ دیا رکھو کی تو اس کو کیوں نہیں چھوڑتے اس کو بھی چھوڑ دو پھر اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے اگر دلیل ہے تو پیش کرو دلیل نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دو وہ کہاں سے آ گیا آخری عمر شریف تک تو دور کی بات ہے میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایک دن ایک مرتبہ ایک مرتبہ اس وطر کی تیسری رقط میں رفری دین رفائی دہان کرنا امام المبیا سے ثابت نہیں کر سکا آج تک. جائے کہ آخری عمر شریف تک پیارے پیغمبر نے وطر کی تیسری رقط میں ہاتھ اٹھائے ہو رفائی دین کیا ہو میں <سؤال> کہتا ہوں امام المبیا کی مدینے والے امام کی زندگی میں پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ بطر کے اندر بطر کی تیسری رکت میں رفری دین کرنا اللہ کی قسم آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا انصاف کا تقاضا انصاف انصاف پر چلنا چاہیے ہم تعصب کو ہوا نہیں دیتے تعصب کو نہیں پھیلاتے اللہ کی قسم تعصب پر کروڑ لانچ بیچتے ہیں میں اس لیے یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے ہمیں ہوش ہمیں ہمیں ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے سنت کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے سنت کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلائل کوئی ثبوت ہونے چاہیے تاکہ ہمیں کوئی سنت سے پھیرنے والا کسی بھی زندگی کے موقع پر ہمیں سنت سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے اس لیے یہ باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھیتر کی تیسری رکعت کے اندر آخری عمر تک رفل یہ رفردہ کرنا یہ دو پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں وہ کیا ہو رہا ہے اس پر عمل ہو رہا ہے اس کو مسلسل سارے کر رہے ہیں جب وہ ایک مرتبہ بھی ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہو سکتا ہے تو یہ تو بخاری کی حدیث ہے یہ تو مسلم کی حدیث ہے یہ تو ابو دودی کی حدیث ہے یہ تو متواتر روایات ہیں رفل یہ دہن کی ان پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا اور جب جس رفوج کا سرے تھے کوئی ثبوت ہی نہیں کوئی نشانی نہیں کوئی ایک روایت بھی نہیں وہ اس پر عمل ہو سکتا ہے اور پھر میں یہ پوچھنا اپنا حق سمجھتا ہوں اپنے ان ہنسی بزرگوں سے اپنے ان بھائیوں سے جو سنت کے ساتھ تکلیف کی بنا پر دشمنی کرنا جنہوں نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر کا نماز کے شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھانا رف اور یہ کرنا یہ آخری عمر شریف تک کرنا ثابت ہو چکا ہے ان کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے یہ کرتے ہیں یہ اگر آخری عمر شریف تک یہ رفر یا کرنا ستاح سلاد والا نماز کے شروع والا یہ ثابت ہو چکا ہے تو ہمیں بھی دکھا دو ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کر دو کیا ایسی دلیل کوئی دلیل پیش کر دو ہمیں اگر وہاں پر دلیل پیش نہیں کر سکتے آخری عمر شریف تک لیکن وہ عمل کر رہے ہیں تو ہم سے کیوں سوال ہے بھائی آخری عمر شریف تک دکھاؤ یہ انصاف ہے یہ کون سے انصاف والی بات ہے کہ آپ وہ ثابت نہ کر سکے جو رفل الدین خود کرتے ہیں وہ آخری عمر شریف تک ثابت نہیں کر سکتے نہ کوئی دلیل رکھتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جس رف الدین کی بیسیوں دلیلیں موجود ہیں وہ نہیں کرتے اس کو کہتے آپ بھی عمر شریف تک دکھاؤ بہت سے حنفی ہمارے بزرگ حنفی بھائی مولوی بھی وہ بھی کی تکبیروں میں جو زوائد تکبیریں ہوتی ہیں نا ایڈین کی اس میں رفل الدین کرتے ہیں ہم اس, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ عیدین کی عید الفطر عید الاضحیٰ میں جو ذوائب تکبیریں ہوتی ہیں ان تکبیروں میں جو رف الدین تم کرتے ہو یہ امام المبیا سے آخری عمر شریف تک یہ ثابت ہو چکا ہے تمہارے پاس کیونکہ تمہارے لیے تو وہ دلیل ہے نا جو آخری عمر شریف تک ثابت ہو اگر ثابت ہو چکا تو ہمیں بھی دکھا دو کوئی دلیل دے دو پیش کر دو ہمارے شبہات کو بھی دور کر دو اللہ کی قسم کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکتے کوئی نہیں اگر وہ بغیر آخری عمر شریف تک جو ہے نا ثابت ہونے کے بغیر اس پر عمل ہو سکتا ہے تو بخاری مسلم کی متواتر روایت پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا یہ کون سا انصاف ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ تو انصاف کا خون کرنا ہے میرے بھائیو انصاف کا قتل کرنا ہے یہ انصاف کے ساتھ ظلم ہے جو رویہ ہم نے امام المبیا کی مصبات عمل کے ساتھ اختیار کر رکھا ہے اور لوگوں کو اس کو اختیار کرنے پر مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو ہاں،, ہاں میں اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں میں ثابت کرتا ہوں کہ امام المبیا نے آخری عمر شریف تک رف ال رخو والا کیا ہے لو سن لو مجھ سے دلیل میں تاریخی حوالے سے نہیں سیدھی سیدھی صاف صاف بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بخاری کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم شریف میں کیا موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ غور کرنا میرے بھائیوں میں یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو کس بات کی کہ امام الانبیاء نے اپنی آخری عمر شریف تک رسول جدین کی کیا رکو جاتے وقت بھی رقو سے سر اٹھاتے وقت کی اس کی دلیل یاد کر لو صحیح بخاری میں صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر ان کا جب رکوع کا ارادہ کرتے یر با یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے وہ اذا رفا را سہو منر رکوے جب امام المبیا جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو بخاری مسلم رکو جاتے وقت رقو سے کس کی حادیت ہیں اچھا یہ رکو پیارے پیغمبر اپنی آخری عمر شریف تک رکوع جاتے رہے یا نہیں جاتے رہے رکو جاتے رہے یا نہیں رکو سے سر اٹھاتے رہے یا نہیں سے سر اٹھاتے رہے یا آخری عمر شریف میں آپ نے رکو جانا سے سر اٹھانا کیا چھوڑ دیا تھا کیا پیغمبر نے اپنی آخری عمر شریف کے اندر تیسری رقت کے لیے کھڑے ہونے کو چھوڑ دیا تھا رکو جانا رکو سے سر اٹھانا تیسری رکت کے لیے کھڑے ہونا جب آپ نے رکو جانا نہیں چھوڑا رکو سے سر اٹھانا نہیں چھوڑا آخری عمر تک جب پیارے پیغمبر نے تیسری رکت کریے کھڑے ہونا اپنی آخری عمر شریف تک نہیں چھوڑا تو اللہ کی قسم رفیع دین بھی نہیں چھوڑا یہ دلیل ہے اس بات کی جب آپ رکوع کرتے جب رکوع سے سر اٹھاتے جب تیسری رکعت کے کریے کھڑے ہوتے تو مدینے والے امام رفع کے جان کرتے تو جب یہ رکوع جانا ہوگا جب رکوع سے سر اٹھانا ہوگا جب تیسری رکعت کے کریے کھڑا ہونا ہوگا تو پیارے پیغمبر کے یہ صحابہ یہ عبداللہ بن عمر یہ مالک بن حبیر یہ وائر بن حجر یہ ابو حدیرا رضی اللہ عنہم یہ ابو حمید حمیر سائدی, یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ مدینے والے امام رقو جاتے تھے تب بھی رفع جان کرتے تھے رقو اٹھتے تھے تب بھی جب تک رکوع کرنا امام الانبیاء کا ثابت ہے رکوع سے اٹھنا ثابت ہے کسی جگت کے لیے کھڑے ہونا ثابت ہے تب تک پیارے پیغمبر کر تینوں مقاموں پر رفلی دین کرنا بھی ثابت ہے یہ دلیل ہے یہ نس ہے مادی, مادی, مادی. یہ کوئی استدلال نہیں کر رہا میں نس ہے نس میرے بھائیوں بخاری مسلم کی روایات یہ آیا. سری نس ہیں یہ استدلال مادی. نہیں ہے استمبا نہیں ہے کہ جب رکوع کرتے مدینے والے امام وہ اول عمر شریف میں تھا یا درمیان عمر شریف میں تھا یا آخر عمر شریف میں تھا جب رکو کرتے ابو حریرا بھی کہتے ہیں ابو عبداللہ بن عمر بھی کہتے ہیں واید بن حجر بھی کہتے ہیں مالک بن حیرت بھی, بھی کہتے ہیں ابن عمر بھی کہتے ہیں ابو حمید سعیدی بھی کہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ جب بھی رقو جاتے مدینے والے امام رفعی کر کے جاتے جب رقو سے سر اٹھاتے رفلی دین کرتے جب تیس جگہ لیے کھڑے ہوتے رفلی دین کرتے تو جب تک رکو ہے رکو جانا ہے رکو سے اٹھنا ہے تیسری رقد کے لیے کھڑے ہونا ہے تب تک امام محمود کا یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہانی عوام الناک کو کیا سنائی جاتی ہے روایت نہیں کیا سنائی جاتی ہے کہانی کہانی کیا ہے کہتے ہیں لوگ نا اپنی بغلوں میں بوت لے کے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس لیے رفلی دین کا حکم دیا تھا کہ وہ بت ان کی بغلوں سے کیا ہو جائیں گر جائیں عوام الناس کو یہ کہانی سنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ تو شروع اسلام کا عمل تھا وہ لوگ بت لے کے آتے تھے یہ تو بت گرانے کے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا یہ عمل میرے بھائی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں میں نے بڑی جستجو کی بڑا ڈھونڈا بڑی, بڑی بڑی ہی ورت گردانی کی کسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی مجھے آج تک اس کہانی کی سند کہیں نہیں ملی جو بھائی جو مولوی جو عالم اس کہانی کی سند صرف سند پیش کر دے ان اللہ اس کو اپنا استاد مانوں گا میں ساری زندگی اس, اس مولوی صاحب کے پاؤں دھو کر پیوں گا جو اس کہانی کی سند پیش کر دے آج تک مجھے نہ حدیث کی کتابوں میں نہ किताबों کی کتابوں میں نہ की ہنسی کی کتابوں میں کس ہمیں اللہ کی کسی کتاب میں اس کی کوئی سندی موجود نہیں اس کہانی کی جس کی سندی نہیں کوئی وجود ہی نہیں اس کا بیان کس نے کیا ہے کہاں کیس سے لے کر کہاں تک کس ذریعے سے پہنچی ہے اس کی حیثیت کیا ہے وہ دلیل میرے بھائیوں بغیر کے چلو ہم کہتے ہیں سند نہیں پیش کر سکتے تم ہے ہی نہیں اس کی سند دنیا میں چلو چند منٹ کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے کہانی نہیں ہے یہ کوئی صحیح چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا تو کیا جب نماز شروع کرتے وقت وہ لوگ رفیہ دہن کرتے تھے کرتے تھے یا نہیں اگر اس وقت انہوں نے بوت نہیں گرنے دیے تو رکو جاتے وقت اور سر اٹھاتے وقت رفوئی دہن سے وہ کیسے گرنے دیتے جو نماز کے شروع کرتے وقت بتوں کو نہیں گرنے دیتا رفوئی دہن کرنے کے باوجود وہ رکو جاتے سر اٹھاتے کیسے گرنے دے گئے اور کیا ہمارے ہنسی بھائی یہ بتر کی تیسری کاتوں میں بت گراتے ہیں یہ بھی بتلے نماز میں بت گرانے کے لیے رفئی دہن کرتے ہیں یہ کیا عیدین کی زوائد تکبیروں میں ہمارے ان بھائیوں کی بگلوں میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن بتوں کو گرانے کے لیے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں عجیب بات ہے یار بوت گرانے کے لیے تھا اگر بوت گرانے کے لیے تھا تو وہ پہلی رفائی دہن کے ساتھ ہی گر جاتے ہیں دوبارہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر پہلی میں نے گرنے دیا تو دوسری اور تیسری میں وہ کیسے گرنے دیں گے ان کو اور پھر ایک اور داخ سے غور کر لو اس پر یہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں امام المبیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغمبر کے ان جان پر ان ساتھیوں پر اللہ کی قسم ان کے ایمان پر حملہ ہے یہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے یہ اکیلی کہانی نہیں یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کی عدالت پر ان کی سطحت پر ان کے ایمان پر حملے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے ہوئی ریت پر لیٹنا گوارہ کر لیا جنہوں نے اپنے تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا گوارہ کر لیا جنہوں نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروانا گوارہ کر لیے جنہوں نے ہر قسم کے دکھ اور تکلیف ہے ان مشرقی نے مکہ کی تیرہ گوارہ کر لیا انہوں نے کبھی بتوں سے محبت جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کی قسم ہمیشہ کے لیے جتنی سکرے سے ان کو دے دی گئی ان کو قتل کر دیا گیا وہ بتوں کے لیے کبھی نرم گوشہ رکھنے کے لیے تیار <تصفح> نہیں نوز oh, باللہ <no>, <تصفح> صحابہ ایسے منافق قسم کے لوگ تھے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے لیکن بتوں سے اتنی محبت تھی وہ نماز میں بھی بت اپنی بغلوں میں لے کر آتے تھے یہ صحابہ کی توہین ہے قسم اللہ کی صحابہ کی توہین ہے یہ وہ آپ کو کہیں گے نہیں نہیں یہ یہ بات غلط ہے سیابا کی توہین نہیں ہم تو سیاحا کی توہین نہیں کرتے وہ منافق قسم کے لوگ تھے جو پتلے گراتے تھے اللہ کے نبی نے سب کہا تھا کہ گرا دو نماز فرض ہوئی ہے مکے میں نماز کہاں فرض ہوئی ہے مکے میں مکے میں. میں تو کوئی تھا ہی نہیں بت رکھنے والا منافق کوئی منافق نہیں تھا مکے میں منافقت پیدا ہوئی ہے گزوائے بدر کے بعد مدینے میں آ کر منافع پیدا ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو قوت مل گئی کفر کا جو ہے نا وہ زور تکبر ان کی نخوت وہ اللہ نے اپنے مسلم مخلص بندوں کے ہاتھوں ہاتھ میں ملا دی تب انہوں نے جو ہے نا اس نفاق کی راہ کو اختیار کیا کہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لو مسلمانوں سے بھی مفاد لیتے رہو اور اپنے باپ دادے کے طریقے پر بھی چلتے رہو نفاق تو پیدا ہوا آ کر مدینے میں اور مدینے میں بھی, بھی نفاذ پیدا ہوا ہے یہ عبداللہ بن بل اوبئی اور بلد یہ بلد یہ بلد سارا بلد کچھ عز عز عز بلد یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنا جنگ بدر بلد بلد کے بعد اس سے پہلے تک جو رمازیں پڑھی جاتی بلد تھی اس میں تو کوئی منافق نہیں تھا رفائی دہن وہاں بھی ہوتی یہ صحابہ کی صحابہ کی عزت پر ان کے ایمان پر حملہ ہے یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی یہ ضرف الدین کیا ہو گئی منسوخ بھائی میرے کہنے تھے آپ کے کہنے تھے ایک اللہ کے نبی کی سنت ایک عمل منسوخ ہو جائے گا میرے اور آپ کے کہنے سے منسوخ ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے یا جو منہ سے کہہ دیا وہ قرآن بن جائے گا میرے اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ ایک روایت پیش کرے کوئی بندہ کہ مدینے والے امام نے میں نے پہلے بھی کہا تھا پہلے بھی بیان کیا تھا کہ پیارے پیغمبر نے سرور دو عالم نے تاجدار مدینہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کسی ایک نماز کی ایک رکعت پڑھی آپ نے رکوع کیا اور رفائی دین نہیں کیا رکوع سے سر اٹھایا اور رفائی دین نہیں کیا کسم اللہ کی ایک زندگی میں ایک مرتبہ کی ایک نماز کی ایک رکعت مانگتا ہوں ایک حوالہ چاہیے ایک دو نہیں چاہیے ایک حوالہ جس میں یہ لفظ ہو پیارے پیغمبر کا صحابی وہ امام الانبیاء کی نماز کو دیکھ کر بیان کر رہا ہو کہ میں نے مدینے والے امام کو زندگی کے فلاں موقع پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا موقع نہ بھی بیان کرے ویسے ہی کہہ دے میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا صحابی ہو پیارے پیغمبر رکو گے آپ نے رفاع دین نہیں کیا رکو سے سر اٹھایا رفای دین نہیں کیا میں اس کو منسوخ ہونے کی ضرور مان لوں گا ایک روایت چاہیے ایک روایت ایک روایت لفاظ سے دکھا دے گی بندہ دا. مان لوں گا اللہ کی کتاب چھوڑ دوں گا اپنی, اپنی بات کو ایک روایت نہیں پیش کر سکتے پیارے پیغمبر سے تو ایک مرتبہ بھی رفاعی دین چھوڑنا ثابت نہیں منسوخ کیسے ہو گیا اور میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں امام مامو کے ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی کسی ایک صحابی سے صحیح سنس سے ثابت نہیں کہ صحابی رفاعی دہان کے بغیر کوئی نماز پڑھتا تھا کسی ایک صحابی بات صحیح, صحیح کوئی مائی کا دے صحابہ ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی رفائی دہن نہیں کیا نماز پڑھتے جارب ہوئے میں اس کو بھی منسوخ ہونے کی دلیل مان لوں گا صرف ایک صحابی کا نام دے دے مجھے صحیح سنم سے پیش کر دے کہ فلاں صحابی نے نماز پڑھی رفائی دہن نہیں کی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں پیش کر سکتا کوئی مائی کا لال ایسا ایک حوالہ نہیں دے سکتا نہیں ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہ پیارے پیغمبر سے چھوڑنا ثابت ہوا نہ امام المبیا کے صحابہ سے کبھی رفل کے بغیر نماز پڑھنا ثابت ہوا منسوخ گئی میرے کہنے سے ہو جائے گی سنت ہے چلو میری بات نہ مانو مولانا عبد لکھنوی حنفی بہت بڑے بزرگ ہیں حنفیوں کے امام ہیں محدث ہیں بہت بڑے مولانا عبد لکھنوی حنفی ان کی کتاب ہے تعلیق المجد پھر تالی کے معطا امام محمد اس کتاب کے صفحہ نمبر اسی پر ان کے الفاظ ہیں کن کے کن کے الفاظ ہیں عبد الرحمان عابد کے نہیں مولانا عبد الحئی لکھنوی حنفی بہت بڑے امام حنفی بزرگوں کے بہت بڑے بزرگ ان کے الفاظ ہیں ذرا ان کے الفاظ ان کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ ان کی زبانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ ان کے لفاظ ہے اس رفع الیدین کے منسوخ ہو جانے کا دعویٰ پہلے تھی اور بعد میں کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی یہ جو دعویٰ ہے کما صدرہ عنل آثار کے مولف ہنسی بزرگ ہیں امام تہاوی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ رفع الیدین منسوخ ہو چکی ہے اچھا کما سدارا تحاوی ہے وبن الحما اور شرح فتح القدیر کے مصنف ہزایا کی شرح کے مصنف فتح القدیر کے ابن الحمام جس طرح ان سے صادر ہوا ہے کہ یہ رفع الدین منسوخ ہو چکی ہے ولعنی وا... وا... اور علامہ بدر الدین اینی حنفی جو بخاری کے شارے ہیں امداد القاری جن کی شرح ہے انہوں نے بھی دعوی کیا ہے کہ رفع الدین منسوخ ہو چکی ہے یہ تین حنفی بزرگوں نے ابن الحمام نے بدرالدین اینی نے اور اور, اور, اور اور امام تہاوی نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ رفری لین کرنا کیا ہو چکا ہے منسوخ ہو چکا ہے اس پر تبصرہ میرا نہیں, نہیں, نہیں. تبصرہ کسی جلدہ پاکستان کے اہل حدیث عالم کا نہیں اللہ کی قسم پاک و ہند کے موت پر ہنفی بزرگ علامہ عبدالحی لکھنوی ہنفی اگر الفاظ ان کے نہ ہوں یہ الفاظ ان کے نہ ہوں میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے کیا کہتے ہیں اس پر کوئی دلیل اس دعوے پر کوئی دلیل بزرگ کہتے ہیں اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے لئی تھا بے مبر ہانن جش و گلیلا گلی نہ کوئی ایسی دلیل ہے جیسے کسی بیمار کو شفا مل جائے نہ کوئی ایسی دلیل ہے جیسے کوئی پیاسا خراب ہو جائے کوئی دلیل ہے ہی نہیں سر جو کیا کر سکے جو یہ بات ثابت کر سکے کہ یہ رفتار کرنا منسوخ ہو چکا ہے کوئی ایسی دلیل کہتے ہیں کہ ہنسی بزرگ کا سمے اللہ کی کر منسوخ ایسی دلیل ہے ہی کوئی دنیا کے اندر اور اسی صفحے پر اسی سفے پر وہ تھوڑا سا آگے جا کر لکھتے ہیں لا یجتراؤ بے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المبیا سے معاملہ فیصلہ سنت طریقہ ثابت ہو چکا ہے اس کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت نہیں کی جا سکتی نہیں کرنی چاہیے ضرورت مسلمان کو دیر نہیں دیتی اللہ اکبر یہ فیصلہ ہے کن کا میرے بھائیوں میرا فیصلہ نہیں یہ تو ہنسی بزرگ بھی مانتے ہیں کہ منسوخ ہونے کی کوئی دلیل دنیا میں موجود ہے ایسی کوئی دلیلی نہیں جسے جس, جس کو پیش کیا جا سکے اور ثابت کیا جا سکے کہ پیارے پیغمبر پہلے رفائی جان کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گئی <تصفح> یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستمر ہمیشہ کا عمل ہے ہمیشہ کا عمل جو بندہ میں ہوں یا آپ ہو کوئی آپ سوال کریں گے کئی بھائی پوچھیں گے مجھ سے یا کسی دوسرے سے پوچھیں گے بھئی اگر رفائی دین نہ کرو آپ اتنا زور دے رہے ہو چار جمعے آپ نے رفان پر پڑھا دیئے آپ اب آپ ہمیں یہ بتاؤ جو رفل دینی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی بتاؤ ختوا دیتے ہو جو رفائی نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی بتاؤ ہاں بھائی میں ختوا دیتا ہوں ان اللہ جو بندہ رفر دین نہیں کرتا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ مدینے والے امام والی نماز اس کی نہیں ہے اس کی نماز امام المبیا والی نماز نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتوں کو کون سی نماز پڑھنے کا حکم دیا اپنی مرضی کی اپنے ابے کی اپنے مولوی پیر امام کی ہمیں حکم دیے ہیں متینے والے امام نے سنو کمر کلیم پڑھنے والوں آخری نبی ماننے والوں سلو میں آپ کا آخری نبی میں اللہ کا نبی میں حکم دے رہا ہوں اپنے امتیوں کو اپنے نام لیواؤں کو سنو کمر کموری وسلی نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے محمد کو پڑھتے ہوئے ہم ہاں تو پابند ہیں امام کی نماز پڑھنے کے امام مالک کی نماز پڑھنے کے پابند نہیں امام ابو حنیفہ کی نماز کے ہم کو اللہ نے پابند نہیں بنایا امام شافی احمد بن حمل کی نماز کا پابند نہ اللہ نے بنایا نہ اللہ کے رسول نے بنایا نہ ان آئمہ نے کہا کہ ہماری نماز تم نے پڑھنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کہا میری نماز پڑھنی ہے اور جو بندہ رفع الحل کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز امام الانبیاء والی نماز نہیں ہے کسی مولوی والی پیر والی امام والی ہو جائے تو اس کا مجھے پتا نہیں مجھے اللہ کے فضر سے اتنا علم ہے کہ امام المبیا کی نماز نہیں ہے اس بندے کے. اس لیے میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ خام خاں ہم جان کھڑا لیں کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے نہیں تحقیق کرو تھوڑی تھوڑی سی محنت ادھر بھی طرف کر دیا کرو کبھی دنیا میں جتنی محنت کرتے ہو اس کا کوئی عشر شیر ادھر لگا لیا کرو اللہ کے نبی کی سنت کو جاننے کے لیے یہ محمد الرسول کے کلمہ پڑھنے کا ہمارے اوپر حق ہے اس تو ہم نے پیارے پیغمبر کی ساری سیرت کو امام الانبیاء کے اسلے کو امام الانبیاء کی زندگی کو کھڈے لان لگا دیا ساری توانائی ساری صلاحیتیں ساری ذہانتیں سارے دماغ وہ دنیا کے لیے صرف کرے یہ کوئی انصاف نہیں ہے پیارے پیغمبر کے امتیوں کے لیے کچھ تھوڑا سا ادھر بھی دماغ صرف کرو خام خانہ ہر ایک ایرے گہرے کے چکر میں آ کر پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ کر غلط راہ پر خود خام خانہ چل پڑا کرو آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ اللہ خود آپ کو راستہ بتائے گا راستہ دے دے گا مل جائے گا راستہ اللہ کسی کی محنت کو رہے گا کسی کی محنت کو رہے گا نہیں کر اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے داوانا الحمد للہ رب الدین ان شاء اللہ آگے چلیں گے ہم یہ نماز کا طریقہ ختم نہیں ہوا رکو کیسے کرنا ہے رقو میں امام المبریا کا کیا طریقہ تھا پیارے پیغمبر نے رکو کیسے کیا ہمارا رقو کیسے ہے کیا ہمارا رکوع واقعہ تر امام المبیا کے رکوع والا ہے انشاءاللہ اور یہ بات ان کو سمجھ الرحمٰ گی رکوع کا کیا طریقہ ہے کیا صفت ہے کیا انداز ہے رکوع میں ہاتھ کیسے ہونے چاہیے سر کہاں ہونا چاہیے کمر کیسی ہونی چاہیے اور رکوع کا انداز کیا ہے یہ اور اس کے آگے والا سارا طریقہ انشاءاللہ شاء اللہ آہستہ آہستہ وہ ان خطبوں میں چلتا رہے گا اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا تا فرمائے وہ آخر اللہ الحمد للہ رب العالم <تصفح> عزیز بھائی اعلان ہے محمدن کما صلی تالایم اللہ محمد اللہ اللہ ایک محترم بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے معاشرے میں یہ تیجا چالیسواں یہ ختم شتم یہ گیارہویں کا ختم اور یہ اس طرح کی دوسری چیزیں یہ جو کرنے والے لوگ ہیں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کروانے والوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے وہ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اپنے پیٹ کے راہ ہموار کرنے کے لیے وہ یہ اس طرح کے امال انجام دے رہے ہیں بھائی کا سوال ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمارے یہ حنفی دیوبندی بھائی جو توحید والے ہیں وہ, وہ اس رفین کی سنت کا قتل کیوں کرتے ہیں آخر اس میں کیا وجہ ہے اس میں تو کوئی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے وہ کیوں کرتے ہیں اس کو اس یہ کیوں نہیں کرتے وہ اس کا جواب دیں عزیز بھائیو اس کا جواب سمجھ لیں ہمارے یہ حنفی بھائی اللہ ان کی اور ہم سب کی حالت پر رحم فرمائے وہ کیوں نہیں کرتے اس کا اندازہ آپ ایک بات سے لگائیں میں بات آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ جواب اس کا خود بخود سمجھ آ جائے گا ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور مسلم میں سرمزی میں ابو ابودابود میں ساری کتابوں میں حدیث ہے یہ بڑا اہم سوال ہے بھائی کا یہ غور سے سنیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا حدی اللہ اللہ فرمایا فرمایا، فرمایا، ما لم یفترقا دو بے کرنے والے ان کو اختیار ہے جب تک وہ جدا جدا نہیں ہوتے اپنی بیع کو فسخ کر سکتے ہیں توڑ سکتے بیع کو کیا کر سکتے ہیں توڑ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے معامل الگ البئی آنے دو خرید و فروخت کرنے والے دو بیگ کرنے والے جب تک وہ جدا نہیں ہوتے ان کو اپنی بیع توڑنے کا اختیار ہے کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں دکاندار میں ہوں آپ کا گاہ میں آپ کے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آپ بیچ رہے ہیں میں خریدنے کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس ہمارا سودا ہو گیا آپ. طے ہو گیا سودا تو سودا طے ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں تو یہ چیز مہنگی لے لی ہے یہ مجھے بازار میں سستی مل سکتی ہے انہوں نے تو باتوں میں مجھے ٹھگ لی ہے میں وہی بیٹھا ہوا کہہ دیتا ہوں بھائی میں نہیں لیتا یہ چیز اپنی واپس کرو سودا یا وہ بندہ بیچنے والا کہتا ہے کہ یہ خریدا بڑا چلاک تھا بڑا تیز تھا اس نے بڑی چکنی چپڑی باتیں کر کے یہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ڈال کر مجھے تو لوٹ, لوٹ گیا یہ یہ چیزیں میں مہنگی دے سکتا تھا وہ, وہ کہتا ہے بیچنے والا بھائی میں نے نہیں لینی میں نے نہیں دینی واپس کر میری چیز میری چیز کیا کر واپس کر امام المبیا فرماتے ہیں کہ جب تک ان کی مجلس ختم نہیں ہوتی مجلس برخاست نہیں ہوتی دونوں کو اس سودے کو توڑنے کا اپنی بہ کو ختم کرنے کا دونوں کو شرائن اختیار حاصل ہے دوسرا فریق یہ نہیں کہہ سکتا نہیں کرتا واپس اسلام واپس کروائے گا شریعت واپس کروائے گی زبردستی سے کون ہوتا ہے والا اختیار اللہ کے نبی نے اختیار دی ہے سمجھائی بات کی یہ حدیث ہے یہ مسئلہ ہے اس مسئلے میں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ مختلف ہو گئی مسئلے کو سمجھنے میں تھوڑی سی خطا ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتح کیا ہوئی انہوں نے جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت نہیں کی جان <تصفيق> بوجھ کر نہیں کی نہ کر سکتے تھے امام ابو نفا اللہ کی مدد سے ہمارا ایمان غلطی ہو گئی سمجھنے میں انہوں نے سمجھا یہ مالم یفتر کا کا معنی ہے جب تک سودا ڈن نہیں نا ہوتا ڈن ڈن جانتے ہیں جب تک پکا نہیں ہو جاتا فائنل نہیں ہو جاتا اس سے پہلے پہلے اپنا سودا توڑ سکتے ہیں جب ڈن ہو جائے آپ بھی بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں بس ہم توڑ نہیں سکتے یہ معنی کس نے سمجھا امام ابو حنیفا جبکہ حدیث کا معنی یہ نہیں تھا معنی یہ تھا کہ جب تک وہ مجرس موجود ہے مجرس ختم نہیں ہوئی اس وقت تک وہ اپنا سوجا تیار کر سکتے ہیں دن ہونے کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں امام شادی کا موقف یہی ہے اور یہی حدیث کا معنی تھا امام ابو حنیفہ کو تھوڑی سی غلطی لگی سمجھنے میں انہوں نے سمجھا یہ معلوم یفترے کا معنی ہے جب تک ان کی گفتگو کا نام, نام ہی نہ ہوتی, نام ہوتی, نام ہوتی نام اس وقت تک توڑ سکتے ہیں جب میں نے کہا میں نے خرید لی آپ نے کہا میں نے بیچ دی ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اب سودا نہیں ٹوٹ سکتا ختم نہیں ہو سکتا یہ امام ابو رریفہ نے سمجھا اب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو بندی عالم دین ہے بہت بڑے مولانا محمود الحسن شیف الہند شیف القرآن دنیا نے ان کو لکڑ دیا ہوا हैं مل مل हैं مل قرآن مجید کا ترجمہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں مولانا محمود الحسن دیوبندی،, دیوبندی بہت بڑے بزرگ دل عالم دل ہیں یہ برے شریف کے گزرے دل ہیں میں نے ام... کہا نا آپ کو شیخ الہند اور شیخ القرآن کا لقب دنیا نے دیا ہے انہوں نے اس حدیث پر گفتگو کی ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہے ان کی کتاب ہے تقریر ترمدی کتاب کا نام کیا ہے تقریر ترمدی اس کے اندر موجود ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ امام شافی کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ میں یہ موقف ہے شافی کے سامنے یہ دلائل ہیں امام ابو حریفہ کے سامنے یہ چیزیں مد نظر وہ سارا کچھ بیان کر کے نا کافی لمبی انہوں نے بحث کی ہے اس کے بعد خلاصہ جو آخری خلاصہ نکالا ہے انہوں نے وہ ان کے الفاظ میں میں خلاصہ سنانا چاہتا ہوں یہ ان کے الفاظ میں خلاصہ سنیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ایک سوال کا جواب مل جائے گا جو سوال آپ نے مجھ سے وہ کہتے ہیں مولانا محمود الحسن شیخ الہند شیخ القرآن دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں الحق ول انصاف ہو یہ ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں ہیں الحق ول انصاف ہو حق اور انصاف فی ہل مسالاتے اس مسئلے میں یہ ہے کہ ترجیحہ حال امام شافی جو صحیح اور راج قول ہے وہ کس کا ہے امام شافعی کا یہ کیا ہے حق اور انصاف ولاکن نحنو مقلدونا دونا یاجب و نا تقلید و امام نا ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقریر ماننا واجب ہے ہیوں کیوں کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں جو ہمارے امام نے کیا وہ کرنا ہے حدیث آتی ہے تو جائے بعد میں ہم نہیں مانتے حدیث حاکیم صاحب کو نہیں مانتے حاکیم صاحب کو چھوڑ دیں گے جس امام کے مقلد ہیں اس امام کی تقلید ہم پر فرض اور واجب ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے یہاں بھی وہی مسئلہ ہے یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیثیں ہیں بخاری میں بھی ہیں مسلم میں بھی ہیں ساری کتابوں میں ہیں اور منسوخ ہونے والی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن چونکہ ہم ارفی ہیں ہم نے ابو حنیفہ کی تقلید کی ہے ابو اب نیفا روی نہیں کرتے تھے لہٰذا ہم نہیں کریں گے ہم ہم پر ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے ہم پر محمد ال اللہ کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے آپ انصاف کو ماننا واجب نہیں اپنی ایمان کی تقلید ہم پر واجب میرے بھائیوں یہ ہے بجا کیوں نہیں مانتے لوگ آپ کو حالانکہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کی تکلیف کو ہم پر واجب نہیں کیا اور خود امام ابو حنیفہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری تکلیف تم پر کیا ہے واجب ہے اگر امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ کی بات قرآن کے یا حدیث کے خلاف آ جائے ہم اس کو مانتے ہمیں ماننے کا حکم بھی نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے ماننا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی جا سکتی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات،, بات پیارے پیغمبر کے خلاف آ جائے وہ نہیں مانی جا سکتی عثمان و علی کی بات امام المبیا کی بات سے ٹکرا جائے وہ جا نہیں مانی جا سکتی, سکتی. میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر اگر موسا عیسیٰ صلاحت وسلام اللہ کے نبی ہیں اگر ان کی بات پیارے پیغمبر کی بات سے ٹکرا جائے تو موسی عیسیٰ کی بات مانی جائے گی وہ ماننے والا دن پر رہے گا اسلام پر رہے گا پیارے پیغمبر کی بات پر چھوڑ کر گمرا ہو جائے گا جب پیارے پیغمبر کے مقابلے میں موسا عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں چلتی ابو بکر عمر عثمان و علی کی بات نہیں چلتی تو پیارے پیغمبر کے فرمان کے مقابلے میں امام ابوریبا کی بات کیسے چل جائے گی مسئلہ تو سیدھا سیدھا ہے بالکل ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے امام کی تکلیف کرنا امام کہتے ہیں میری تکلیف کسی پر واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے اگر میری بات رسول اللہ کی بات سے پکرا جائے میری بات کو دیوار پر دے مار کی بات ماننی ان کے شاگردوں سے آپ دیکھ لو امام ابو حنیفہ کے دنیا میں سب سے بڑے شاگرد تھے ابو یوسف اور امام محمد دو تہائی مسلوں میں دو بٹا چین مسلوں میں انہوں نے اپنے استاد کے فتوے کے خلاف فتوا دیا مسئلہ کون سا بتایا جو ان کے استاد کے مسئلے کے کیوں استادی کی انہوں نے اپنے استاد کی توہین کی ہے نہیں ان کے استاد نے ان کو سمجھایا یہ تھا کہ میری بات کی دلیل نہ ملے تو جہاں دلیل ملے وہ رائے اختیار کرنی ہے وہ فتوا دینا ہے میری بات پر فتوا نہیں دینا اور آج یہ فرقہ پرستی کی جڑ ہے فرقہ پرستی کی لانت یہاں سے ہوتی ہے یہاں سے یہاں سے کھڑی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں دنیا میں کوئی شخص نہیں جس کی ہر بات کو مانی مانا جا سکے سوائے محمد اللہ کے ہر بات ہر دنیا کا ہر شخص اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے مدینے والے امام کی ایک بات بھی چھوڑی نہیں جا سکتی یہ کہتے ہیں ہمارے حنفی بھائی سب کی بات قرآن کی بھی چھوڑ سکتے ہیں حدیث کی بھی چھوڑ سکتے ہیں امام ابو حریفہ کی بات چھوڑ نہیں سکتے اصول کرخی ہے کتاب اصول کرخی تیسری صدی ہجری کے مصنف ہیں امام کرخی فقہ حنفی کے بہت بڑے امام کرخی صاحب ان کی ان کی کتاب ہے اصول کرخی چھوٹی سی اس کے اندر انہوں نے اصول لکھے ہوئے ہیں ایک اصول یہ ہے کہتے ہیں کلو آیت او حدیث مذہب نا اما مول ان منسوخ ان ہر آیت یہ حدیث جو ہمارے مذ مذہب کے خلاف آ جائے اس کی یا تعویر کریں گے یا اس کو منسوخ قرار دے دیں گے مانے گلیں گے مذہب نہیں چھوڑیں گے قرآن کی تعویر کر لیں گے حدیث کی تعویل کرنے لیں گے ہو سکی اس کا منع اس کے مطابق بن گیا تو بنا لیں گے نہ بنا تو یہ کہہ دیں گے قرآن بھی منسوخ ہو گیا حدیث بھی منسوخ ہو گئی ابو وہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہ ہو یہ وجہ ہے جی حزیز بھائی ان حدیثوں کو نہ ماننے کی یہ ہے بیماری یہ وجہ ہے وہ کہتے ہیں ہم نے امام کی تقریر کرنی ہے جو امام کہے گا وہ ماننا ہے حدیث جائے بار میں قرآن جائے بار جائے میں نہیں میں نہیں کروں گا صحابہ کریں گے صحابہ اصل میں نا جی میں نے وضاحت اس کی نہیں کی کیونکہ میرا مقصد یہ مسئلہ بتانا نہیں تھا میرا مقصد تو ایک جو راہ بتانا تھا کہ وجہ کیا ہے اختلاف کی لوگ کیوں نہیں مانتے حدیثوں کو اس وجہ سے میں نے بتایا وہ سن لو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر حدیث کے راوی کون ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ پیارے پیغمبر جی کے شگرد ہیں امام المبیا کے جی انہوں نے رسول اللہ سے حدیث کیا کی ہوئی ہیں یہ سنی ہے نا تو پیارے پیغمبر سے جنہوں نے سنا ہے وہ اس حدیث کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا بعد میں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں زیادہ وہی زیادہ سمجھ سکتے ہیں نا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں راوی ہیں اس کے جب وہ کسی شرط سے بے کرتے تھے نا لین دین کرتے تھے تو اگر ان کو چیز پسند ہوتی جو خریدی ہوتی ہے انہوں نے تو فوراً سودا ڈن ہونے کے بعد یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تاکہ وہ سودا توڑ وہ سودا توڑ نہ سکے اگر کوئی چیز بیچ دیتے ان کو زیادہ منافع مل جاتا یہ سمجھتے میں نے اچھے انداز میں دی ہے تو فوراً اٹھ کر وہاں سے مجلس توڑ دیتے چلے جاتے تاکہ وہ بندہ سودا کیا کر دے توڑ نہ دے کہیں اس وجہ سے عبداللہ بن عمر یہ سمجھے ہیں کہ اس مجلس سے برخاست ہونے کا مطلب مجلس ختم ہونا ہے جسموں کی مجلس ختم ہونا ہے زبان کے ساتھ کلام ختم ہونا نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل جو اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے یہ پیارے پیغمبر سے سن کر حدیث میرے اور آپ تک پہنچائی یہ ان کا فہم ہے ان کی سمجھ ہے اور بھی اس کی اور بھی دلائل ہیں دلائل وہ دلائل چونکہ یہ میں مسئلہ بیان نہیں کر رہا تھا مقصد میرا مسئلہ بیان کرنا نہیں تھا آپ یہ دلائل مولانا محمود الحسن صاحب کی اس تحریر کے اندر آسانی سے پڑھ سکتے انہوں نے لکھے ہیں سارے دلائل انہوں نے دلائل لکھے ہیں میں تو صرف ان کی آخری الفاظ سنانا چاہتا تھا کہ حق اور انصاف یہ ہے جو امام شافی کا قول ہے لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں ہمارے اوپر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تکلیف واجب ہے یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے حق انصاف وہ ہے لیکن ہم پر یہ واجب پندرہ شاہ کی اس نام میں کوئی اہمیت ہے عزیز بھائیوں پندرہ شاہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں وہ میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15 شابان کی رات کو شب برات کا نام دیا گیا ہے ہمارے ہاں نہ یہ لفظ قرآن کا ہے اور نہ یہ لفظ حدیث میں ہے شب برات کا نہ اللہ نے اس کو شب برات کہا نہ مدینے والے امام نے پندرہ شبان کی رات کو شب برات کہا نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے اس رات کا نام شب رکھا اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ امام ابو حنیفہ نے کہا یہ شب برات کی رات ہے نہ مالک امام مالک نے نہ شاسی نے رحمتہ اللہ علیہم کسی نے اس کو شب برات قرار نہیں دیا پہلی بات تو یہ یاد رکھیں یہ کہاں سے بنی ہے یہ بھی انشاءاللہ شاء آپ کو بتاتا ہوں یہ شب برات کا نام یہ شب کیا ہے اور برات کس کو کہتے ہیں کون بڑھانے والے ہیں کتابوں سنت میں آئمہ اربا کی زندگیوں میں ان کی فقہ میں ان کی کتابوں میں یہ شب برات کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا دوسری بات پندرہویں شابان کی رات کو جاگنا رات کو کوئی سپیشل اٹھ کر عبادت کرنا کوئی مخصوص نیکی کا عمل کرنا یہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں امام الانبیاء سے ثابت نہ پیارے پیغمبر کا کال ایسا موجود ہے کوئی صحیح سنت سے دنیا میں نہ امام الانبیاء کا عمل موجود ہے کہ آپ نے اس رات اگلے پچھلی راتوں کے علاوہ کوئی سپیشل عمل کیا ہو کوئی مخصوص عمل کیا ہو جو اگلی پچھلی راتوں میں نہیں کرتے تھے ایسا آپ نے کوئی عمل نہ کیا ہے نہ کرنے کی آپ نے کسی کو ترغیب دی ہے نہ اجازت دی ہے نہ آپ کے سامنے کسی نے کیے نہ پیارے پیغمبر کے صحابہ نے اس رات کو شب برات کے طور پر منایا ہے نہ اس میں انہوں نے کوئی سپیشل رات کو عمل کیا ہے نہ سپیشل برات کے نام سے پندرہ شبان کا روزہ رکھا ہاں جو عمل ہمیشہ تھا امام البیا کا آپ رات کو قیام کرتے تھے تحجد پڑھتے تھے ہمیشہ ہی پڑھتے تھے وہ آپ نہیں چھوڑتے تھے وہ اس رات بھی پڑھتے تھے اچھا پیارے پیغمبر ہر مہینے کے تین روزے ایا میں کے تیرہ چودہ پندرہ چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کے روزے رکھتے تھے یہ چھوڑا کرتے تھے بیس کے تو اس میں یہ تیرہ چودہ شابان بھی آ جاتا ہے یہ بھی یہ اب ہمیشہ ہر مہینے کے رکھتے تھے. صرف شابان کی وجہ سے نہیں رکھا آپ رات کو اگر قیام کرتے تھے تہجد پڑھتے تھے تو شابان کی وجہ سے اس رات کو نہیں جاگے وہ آپ کا معمول تھا ہمیشہ ہی آپ جانتے تھے تو شابان کی پندرہ شابان کی وجہ سے آپ نے کوئی خاص سپیشل مخصوص عمل میں اس رات کو کیا ہے نا اس دن کو کیا نہ حلوا پوڑی والا کوئی نہ قرآن کی تلاوت والا نہ قبرستان میں جانے والا نہ رات کو جاگنے والا نہ کوئی دلوقتي عبادت والا اچھا جب اللہ کے نبی نے ان سے کوئی ایسا عمل ثابت ہی نہیں نہ پیارے پیغمبر کا کوئی فرمان ثابت ہے تو اس کو ثواب سمجھ کر کرنے والا بندہ بدعت کا مرتکے ہو جائے گا یہ بدت بنے گا کیا بنے گا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا پیارے پیغمبر کے سیابر نے کیا وہ کام بدعت ہوتا ہے اس کو ثواب سمجھ جب میں اور آپ سے نہیں تیسری بات تیسری بات پندرہویں شابان کی جو رات ہے اس رات کی فضیلت رات کی فضیلت پیارے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے اس رات کی فضیلت امام البریا کی دو احادیث ہیں ایک حدیث کے راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ایک حدیث کے راوی ہیں ابو صالبا الخنی رضی اللہ عنہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں بعض محد نے ان پر کلام کیا ہے لیکن راجے اور یہ ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں ان حدیثوں کا خلاصہ مفہون یہ ہے امام الانبیاء نے فرمایا ادا کانا لسف میں نے شابان آ جب شابان کے مہینے کی نصف رات ہوتی ہے پندرہویں رات یت اللہ الارض اللہ تعالی زمین والے اپنے بندوں پر جھانکتا ہے اللہ سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق کے اور مشاہن کے سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرق کے اور سوائے مشاہین کے مشاہن کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نہ ہو نہ ہو ہو عداوت ہو دشمنی ہو یہ کینہ بغض اداوت پالنے والا اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کا یہ مشاہد ہے اس کو اللہ نہیں بخشتا اور شد کے ارتقام کرنے والے کو مچھرے کو اللہ نہیں بخشتا باقی امام الانبیاء نے فرمایا اس پندرہویں شابان کی رات کو اللہ رب العالمین جھانکتے ہیں دنیا والوں پر انسانوں پر سب کو بخش دیتے ہیں سوائے ان دو قسم کے لوگوں کے ایک کینہ پرور سینے میں کینہ اداوت دشمنی بغض رکھنے والا اور دوسرا مچرے یہ دونوں حدیثوں کا مفہوم یہی بنتا ہے جو ابو سال بال خوشنی اور معاذ بن جب رضی اللہ عنہ نے روایت کی حدیثیں یہ صحیح بنتی ہیں راجے اور صحیح کال کے مطابق اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات شابان کی رات کی فضیلت تو ہو گئی ثابت پندرہویں شابان کی رات کی فضیلت ثابت ہو گئی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی نہیں اور جس رات اللہ بندوں کو سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرف اور مشاہم کے فضیلت تو ہے نا یہ نہیں فضیلت فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو بھائی یہ فضیلت کس نے بیان کی ہے امام الانبیاء نے کس نے بیان, بیان کی ہے پیارے, پیارے پیغمبر نے کیا پیغمبر اگر اس فضیلت کا معنی یہ ہوتا کہ رات کو جشن مناؤ رات کو سپیشل عبادت کرو حلوے پوڑیاں پکاؤ دن کو سپیشل شب برات کے نام کا روزہ رکھو تو پیارے پیغمبر یہ عمل کرتے یا نہ کرتے سپیشل عبادت اس رات میں اللہ کے نبی کرتے یا نہ کرتے ضرور کرتے ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہوا کہ پیارے پیغمبر نے اس رات کوئی خاص مخصوص کوئی اسپیشل عمل کو عبادت کی ہوا ہے ہی نہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں اس کی دنیا کے اندر فضیلت اپنی جگہ پر فضیلت اپنی جگہ پر ہے لیکن دن بنانا یہ دوسری چیز ہے دن بنانا کیا ہے دوسری چیز ہے جو عمل فضیلت والے دن اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ عمل کرنا حرام ہے وہ عمل کرنا جائز وہ عمل کرنا جائز میں مثال دیتا ہوں آپ کو پیارے پیغمبر نے فرمایا سارے دنوں میں سے افضل دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے نا سورج طلوع ہوتا ہے جس دن میں ان دنوں میں سب سے افضل دن امام المبیا نے فرمایا جمعے والا دن ہے کون سا دن ہے افضل و یومن سنا سنگھ شمسو یوم الجم آتے ساری دنیا کے دنوں میں سے افضل دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے اب جمعہ کا دن بھی افضل ہے جمعہ کی رات بھی افضل ہے دوسری حدیث میں آیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کی دن یا رات کو مر جائے اللہ اس کا حساب آسان کر دیتے اللہ اس بندے کا حساب, حساب یہ فضیلت ہے یہ نہیں جمعہ کے دن اور رات کی فضیلت ہے نا یہ بھی تو اب کوئی بندہ میں کہوں کہ یہ جمعہ کا دن بڑا افضل دینا ہے لہذا میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھا کروں گا کیوںکہ بڑا افضل دینا ہے جائزہ روزہ رکھنا نہیں رکھنا جائز کیوں نہیں رکھنا جائز اللہ کے نبی نے نہیں رکھا مخصوص روزہ صرف جمعے کے دن کا افضل دن ضرور ہے لیکن اس کا روزہ نہیں رکھنا جائز اس لیے نہیں جائز کہیں مامو لمبیا نہیں رکھا رات افضل ضرور ہے لیکن اس رات کو آپ نے کوئی جشن کے طور پر منایا کوئی چراغاں کیا کوئی آپ نے چوریاں پٹاخے چلائے کچھ چلانے کا حکم دیا کچھ بھی نہیں ہے افضل رات ضرور ہے لیکن اس رات جو عام راتوں میں عبادت کی ہے وہی اس رات میں کیا ہے پیارے پیغمبر نے عبادت کی ہے اس رات کو سپیشلی بات کریے خاص کریں گے تو یہ جرم ہو جائے گا گناہ ہو جائے گا یہ پیارے پیغمبر سے آگے بڑھنے والا عمل ہو جائے گا یہ جائز نہیں ہے افضل دن کا اب ہونا اپنی جگہ پر رات کا افضل ہونا اپنی جگہ پر لیکن عمل اس میں صرف وہ کرنا جائز مدینے والے امام نے کیا ہے مجھے اور آپ کو کوئی عمل اپنے پاس سے وہاں پر ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ آئی بات جی اچھا ایک ایک چیز رہ گئی ہے اس حوالے سے ایک دو حدیث ہیں بلکہ کئی حدیث ہیں جو اس 15 شابان کی رات کی فضیلت جو حدیثیں تو میں نے سنائی ہے نا معاذ بن جبل اور ابو سال بال خوشنی ان کے علاوہ کچھ اور حدیثیں ہیں جو ان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے کوئی بھی صنعت کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور ہے آپ کو یہ آپ کے قومی اخباروں کے رنگین پیج پر بھی ملے گی شبی ہوئی ہے سب لکھتے ہیں یہ اسپیشل اس ایڈیشن نکلتا ہے شب برات کے نام سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ امر مومن آشا صدیقہ رضی اللہ عالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر بکی میں چلے گئے میں نے پیارے پیغمبر کو گھوم پایا میں ابھی پیارے پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلی گئی تو آپ وہاں پر قبرستان میں کھڑے دعا کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پر اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی یہ حدیث امام سرمزی نے اپنی سنن سرمدی کے اندر اس کو روایت کیا ہے اور ریوائز کرنے کے بعد کہا ہے اس حدیث کی سند امام المبیا سے ثابت نہیں ہے پیارے پیغمبر تک نہیں پہنچے یہ حدیث ضعید اور دنیا کے تمام جرات تعدیل کے آئمہ محدثین سب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ اس حدیث کا ثبوت امام الانبیاء لمبیا تک چلا جاتا ہے کوئی محدث نہیں ہے دنیا میں ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں سنن ابن ماجہ میں اس کے لفظ یہ ہے کہ جب پندرہویں شبان کی رات ہو تو, تو مسنات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو میرے بھائیو یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی موضوع روایت ہے موضوع موضوع کس کو کہتے ہیں خانہ ساز موضوع کس کو کہتے ہیں خانہ ساز گری ہوئی جو خود گھڑ کر امام المبیا کے ذمہ لگا دی گئی ہو اس روایت کا نام ہوتا ہے موضوع یہ موضوع گری ہوئی روایت ہے یہ پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے کہ جب پندرہویں شبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو یہ امام المبیا نے نہیں فرمایا اس طرح کی اور کچھ حدیثیں ہیں جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی جن کی صنعت صحیح نہیں ہے کعبا کی طرف پو کر کے یا کمر کر کے لیٹنا یا بیٹھنا گناہ ہے عزیز بھائیو اللہ کی زمین میں سے سب سے زیادہ عزت والا گھر وہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے اس کا احترام کرنا یہ اسلام اسلام کا شعیرہ ہے یہ اسلام کا اسلام کی پہچان ہے علامت ہے اللہ کی مقدس چیزوں کا احترام کرنا یہ اسلام کی کیا ہے پہچان ہے علامت ہے وہ ومئی عازم حرمات اللہ ہے خلوب اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنا ان کا احترام کرنا یہ اللہ کہتے ہیں یہ دلوں کے تقویق رہی بات ہے رہا،, رہا یہ سوال کہ قابل کی طرف کمر کر کے یا پون کر کے لیٹنا میرے بھائیو امام الانبیاء نے منع فرمایا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے یا پخانے میں بیٹھنے سے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے منع فرمایا ایک مرتبہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا تھوک قبل کی طرف دیوار پر لگا ہوا تھا پیارے پیغمبر کو شدید غصہ آیا سب سے ناراض ہو گئے آپ نے کہا کس نے تھوکا یہ کس نے کس نے تھوکا یہ قبل کی طرف منہ کر کے لوگوں نے کہا امام صاحب نے آپ نے کہا اس امام کی چھٹی کرواؤ آج کے بعد اس مسلے پر کھڑا ہو کر یہ تمہاری جماعت نہ کروائے جس نے قبلے کی طرف چوکا ہے تو یہ چیزیں حرام ہیں پاؤں کر کے یا کمر کر کے لیٹنے سے امام الانبیاء نے منع فرمایا اگر یہ بھی کعبے کی تعظیم کے خلاف ہوتا کعبے کی توہین اس سے نکلتی ہوتی تو امام الانبیاء ضرور بھی ضرور جس طرح باقی چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بھی کیا فرما دیتے منع فرما دیتے امام الانبیاء نے اور کسی چیز سے کابے کی طرف پیٹ کر کے چلنے سے منع نہیں فرمایا کابے کی طرف ٹانگے کر کے لیٹنے سے منع نہیں فرمایا کابے کی, کی طرف پیٹ کر کے لیٹنے سے منع نہیں فرمایا جن چیزوں سے منع کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی چیزیں منع نہیں ہیں اگر کوئی کعبے کی طرف ہو جائے تو ان شاء اللہ کوئی گناہ کوئی گناہ نہیں ہم نماز کی حالت میں ہیں اور دوسری کسی مسجد سے آگان کی آواز آتی ہے تو کیا اذان کا جواب دینا چاہیے بھائی نہیں, نہیں دینا نماز کی حالت میں آپ فرض پڑھ رہے ہو یا نفرت سنتیں پڑھ رہے ہوں آپ نے زبان سے کسی چیز کا جواب نہیں دینا نہ اذان کا نہ سلام کا نہ کسی کی چیخ کے کہنے پر الحمدللہ کا جواب کسی چیز کا جواب نہیں دینا زبان سے زبان سے نہیں جواب دینا کسی زبان سے اذان کا جواب بھی نہیں دینا یہ یہ جو ہے نا اذانیں تو ہوتی رہتی ہیں بندہ کئی ازانے سنتا ہے محلے میں ارد گرد تو ایک اذان کا جواب دے دے جو پہلے سنتا ہے باقی کا نہ دے تو وہ اس سے مطلوب نہیں ہے آپ کے ارد گرد دس ازانے ہوتی ہیں دسوں کی آواز آپ تک آتی ہے دسوں کا جواب دینا آپ پر فرض نہیں ان میں سے ایک کا جواب دینا آپ پر کیا ہے فرض ہے ایک کا جواب دے دیں آپ کا فریضہ اتر ادا اترنے جو دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظہ کے لیے حضرت علی کو سکھائی تھی وہ دعا بتائیے اور بھی جو دعا ہے حفزہ کے لیے وہ بھی بتائیے عزیز بھائیو ترمزی شریف میں ایک حدیث ہے لمبی دعا ہے اس میں حافظ کی وہ حدیث سندن ضعیف ہے پیارے پیغمبر کا فرمان ہونا اس کا ثابت نہیں ہوا وہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دعا اپنے نے سکھائی ہے نہ پیارے پیغمبر کے لفاظ ہیں ترمزی کی حدیث ہے لیکن سندن صحیح نہیں ہے اس لیے کوئی دعا جو امام البیا نے حضرت عاری رضی اللہ عنہ کو یا کسی کو بھی حافظ کے لیے سکھائی ہو ایسی کوئی دعا دنیا میں موجود نہیں کوئی دعا نہیں ہے مخصوص صبح شرح کے لیے اللہ کے نبی نے جو کسی کو سکھائی ہو ایسی کوئی دعا نہیں ہے ویسے یہ کسی کا حفظہ کمزور ہے نا اس کو طبی طور پر یہ جو یونانی حکیم ہوتے ہیں نا ان سے مشورہ کرنا چاہیے ان کے پاس دماغ کی قوت کے لیے بڑے بڑے ماجون ہوتے ہیں بادام استعمال کرے وہ ماجون استعمال کرے ایک ہے چیز اس کو کہتے ہیں کشمیری بادام کبھی دیکھیں کسی نے آپ پنساری کے پاس جائیں گے نا تو آپ کو آپ کہیں گے کشمیری بادام چاہیے کشمیری بادام وہ بادام کی طرح نہیں ہوتا گول سا ہوتا ہے چھوٹا سا اتنا گول سا جو موٹا چنا نہیں ہوتا قابلی موٹا چنا ابڑ کر کافی موٹا ہو جاتا ہے اتنا کو بڑا ہوتا ہے وہ گول گوڑ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں بندق بندق اور ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں یہ کشمیری بادام بڑی کمال چیز ہے افزے کے لیے کسی کا افزا کمزور ہے بچوں کو وہ بندوں کو کشمیری بادام لے کر کھلائیں انشاءاللہ شاء ان کا درست ہو جائے گا کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہو ہمیں کہ یہ دعا پڑھو تو حفظہ تیز ہو جاتا ہے ایسی دعا کوئی نہیں ہے موجود شب برات کی اہمیت اور اس کی فضائل کے بارے میں وزارت فرما دیں وہ ہو گیا ہے بھئی. مولانا طرح القادری صاحب کا مضمون کل کی اخبار میں پڑا ہے اس میں سورہ دخان کا حوالہ دیا ہے وہ صحیح ہے عزیز بھائیو سورج دخان کے شروع میں غور کرنا ذرا آپ نے انشاءاللہ خود فیصلہ کرنا ہے میں آپ کو اس کی حقیقت واضح کر دیتا ہوں یہ قرآن پکڑنا ادھر سے یہ اندر پڑا ہے اس کے اندر پڑا ہے اسپیکر کو سیڈ پے کر دیتے نہیں آواز آ رہی تھی اس کو سیڈ پہ کر دو, دو. گڑبڑ ہو رہی ہے نا تو اس کو پیچھے کر دیں انشاءاللہ ویسے ہی آواز جائے گی یہ کوئی لازمی نہیں ہے ادھر کر دو